اُخَارْ نَدْ سُورَةُ لُقْمَانِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَلِفْ لَامْ مِيمْ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الدینک تل یو کن الا ہدم وک ہوں فل شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت وہ جو نماز کی پابندی کرتے اور زکات دیتے ہیں اور وہی ہیں جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں یہی اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہیں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 وَ الصَّينَ الإِن سَانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتهُ أُُّهُ وَهنن على وَهْنِ وَفِصَالُهُ فيِي عَمَيّ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 ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہانا ماننا ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا اور جو شخص میری طرف روجو لائے اس کے رستے پر چلنا پھر تم کو میری طرف لوٹ کرانا ہے تو جو کام تم کرتے رہے ہو سب سے تم کو آگاہ کر دوں گا یا بنی انہا انتکم اثقال حبت من خردل فتکم فی صخرة فَتَكُونَ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ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 اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا مشورہ دیتے رہنا بری باتوں سے منع کرتے رہنا اور جو مصیبت तुझ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں ولا تصعير خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور وقصد فی من صوتك ان لصوت اور تکبر کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا اس لیے کہ اللہ کسی اترانے والے شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا اور اپنی چال میں احتدال کیے رہنا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 ومن الناس من يُجَادِلُ فِي اللَّهِ و مسی میل ویری عائدی تین منی ویل لہ میم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 إ الله وَهُو مُحسِن فَقَدِ ْتَمْسَكَ بِالعُروَةٍ الُْسْقَ وَإِلَ اللهَّه عَطِبَةُ الأُمُ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحزُ كَكُفْر إلَنَا مَررجعهُم فَنُ نَبِّئوهم بِمَا عَمِلُ إِ اللهَّه عَمُ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 ان الله هو الغنی الحمید جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے بے شک اللہ بے نیاز ہے لائقِ حمد و سنہ ہے ولو انما في الارض من شجرة اقلام والبحر یمده من سبعت ابحر ما نفدت کلمات اللہ، ان اللہ عزیز حکیم اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہوں اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد سات سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو اللہ کی باتیں یعنی اس کی صفتے ختم نہ ہوں بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے میں ان اللہ کا نفسیوں اللہ کو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کی طرح ہے بے شک اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ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 شکا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی مہربانی سے کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے بیشک اس میں ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں واذا رشىهم موج كالظل لدعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين فلم ما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وما يجحد إلا كل خطار كفور اور جب ان پر سمندر کی لہریں ساحبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو اللہ کو پکارنے اور خالص اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو چند ہی لوگ انصاف پر قائم رہتے ہیں اور ہمارے نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو اہد شکن ہیں ناشکر ہیں یا ایوہ الناس اتقوا ربكم وخشوا یوما وخشوا یوما لا يجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا